السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ وعلى اله و على اصحابہ ومن اهتدى بهديه و سن بسنته الى يوم الدين وبعد اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار اپ کے سامنے قیامت کی نشانی بیان کی جاتی ہیں اب تک کم و بیش پچاس پچپن نشانیاں چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ چھوٹی نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے آج کے درس میں بھی ہم کچھ چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی کیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العامین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر دین پر اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے عامر رب العالمین قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے ابو حرض اللہ سے روایت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مسلم کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو گفتگو میں سب سے سچا ہوگا مسلم کا خواب نبوت کا پینتالیسواں جز ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں سچا اور نیک خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے نمبر دو شیطان کی طرف سے ڈراؤنا اور غم اور ملاپ میں مبتلا کر دینے والا خواب نمبر تین دن بھر کی مشتمل گفتگو پر خواب اگر کوئی ناگوار خواب دیکھے تو بیدار ہو جائے اور تھتکال لے اور کسی کو نہ بتائے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند میں قید پسند ہے اور خیانت سے مجھے نفرت ہے قید کا مطلب ہے دین پر ثابت قدمی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ابو ابوداؤد اور ترمیزی اور مسلم احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مسلمان کا خواب سچا ہوگا جھوٹا نہیں ہوگا اور اس کی جو تعویل ہوگی تعبیر وہ واضح اور ظاہر ہوگی اور جس طریقے سے وہ خواب دیکھے گا اس طریقے سے وہ خواب واقع ہوگا اور اس کی تعبیر وہ ایک واضح اور ظاہر ہوگی تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جو جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا خواب بھی سچا ہوگا اس حدیث کی تفسیر میں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فت الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں مسلم کے خواب کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اس کا وقوع صحیح واضح ہوگا کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہوگا یعنی معبر کی تعبیر بتانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسا دیکھے گا اس طریقے سے وہ واقع ہو جائے گا لہذا اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ سچا ہوگا اور واقع کے عین مطابق ہوگا جبکہ دوسرے خواب کی تعبیر ممکن ہے مغفی رہ جائے جس طرح معبر نے تعبیر بتائی تھی اس طرح واقع نہ ہو تو اس اعتبار سے وہ جھوٹا خواب ہوگا لیکن یہ جو خواب ہوگا جو آخر وقت میں ایک مسلمان دیکھے گا وہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی واقع ہوگا کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں پوری ہوگی پڑے گی یعنی اس نے اگر خواب میں دیکھ لیا مثال کے طور پر کہ میں فلاں جگہ گیا تھا یا فلا آدمی کی موت ہو گئی یا بارش ہوئی تو اسی طریقے سے اللہ ہر کر دے گا اور وہ یعنی اس طریقے سے گویا کہ وہ واقع ہو جائے گا پھر آگے چل کر فرماتے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری زمانے کے ساتھ خاص کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مسلم اس وقت اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا کہ اسلام آخر مجنبی ہو جائے گا اور آخر میں مدینے کے اندر جو ہے اسلام سمٹ کر کے رہ جائے گا جیسے سانپ آخر میں اپنے بل میں پناہ لے لیتا ہے ایسے ہی مدینے کے اندر اسلام محصور ہو جائے گا اور اسلام اجنبی بن جائے گا دنیا کے اندر اس کے ماننے والے بہت کم رہ جائیں گے اور جو رہیں گے مدینے کے اندر سمٹ کر کے آ جائیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اسلام غربت کی حالت میں پھیلا ہے اور وہ پھر بعد میں غربت میں آ جائے گا لہذا اس وقت مومن کے غمخار اور مددگار کم ہو جائیں گے یعنی جب دنیا میں مسلمان بہت کم رہ جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنے والے بھی کم رہ جائیں گے آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے مددگار کون ہے کوئی ان کی غمخاری کرنے والا نہیں ہے مسلمان ہر طرف سمجھ لیجئے زریل و خار ہیں پستی میں ہیں اور پریشانی اور مصیبتوں میں ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے اور اس طریقے سے دشمنوں کی بھی ظلم اور زیادتی کا نتیجہ ہے بہرحال اس کے بہت سارے اسباب ہیں یہ وقت نہیں ہے اور نہ یہ ہمارا یہ موضوع ہے کہ مسلمان ذلت میں کیوں ہیں پریشانی اور مصیبت میں کیوں ہیں رسوائی کیوں ہے ان کے پاس اس وقت خاص طور سے یہ موضوع نہیں ہے کبھی وقت ملے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ بتانے کوشش کریں گے اور بتایا جاتا ہے بہت سارے علماء کرام ہیں اس پر باقاعد درس بھی دیا جاتا ہے ہم بھی دیتے ہیں اور علماء بھی دیتے ہیں تو بہرحال امام ابن حضر فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ اس وقت مومن کے غمخار اور مددگار کم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین سچے خواب کے ذریعے مومن کی تقریم اور اس کی عزت افزائی کرے گا اور یہ سچے خواب دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ ثابت ہوں گے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر چار کے اندر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے تو خواب کیوں سچے ہوں گے آخر وقت میں اس کی حکمت بھی حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ نے بیان فرمائی اور حکمت یہ ہے کہ جب مسلمان بے یار و مددگار ہو جائے گا دنیا والے اس کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہر برامن سچے خواب کے ذریعے سے مومن کی تقریم کرے گا اس کی عزت کرے گا اور یہ سچے خواب دین پر ثابت قدمی کا اس کے لیے ذریعہ اور ثابت ہوں گے کیونکہ جب وہ خواب دیکھے گا اور جیسے دیکھا ویسے ہو جائے گا تو اس کا ایمان اللہ تعالی کی ذات پر اور بڑھ جائے گا ایمان پر اسلام پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی تو ویسے بھی مسلمان کم ہوں گے تو اللہ ابراہمین اس کی عزت کرے گا اور جو خواب دیکھے گا اس خواب کو اللہ براہین پورا کر دے گا تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا بڑھے گا ثابت قدمی اسے ملے گی اس لیے اس مومن کی یا آخر وقت کے جو مومن ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کی اللہ البرہن اس طریقے سے عزت اور تقریم کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ سچے خواب ع مومن کا خواب کا سچ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان فرمائی کی یہ نشانی کب ظاہر ہوگی اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے ایک قول تو یہ ہے کہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا اسلام اور اس کے ماننے والے دونوں اجنبی بن جائیں گے حافظ ببن حجر کا بھی قول یہی ہے دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ عشاء علیہ السلام کے دور میں ہوگا یہ عیسی علیہ السلام کے دور میں ہوگا کیونکہ یعنی ان کا جو دور ہوگا وہ بڑا ہی اچھا دور ہوگا اچھے مسلمان ہوں گے یہودیوں سے خطال کریں گے جہاد کریں گے اور اس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے کریں گے تو وہ ہنسِ محتی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا انہیں کے زمانے میں ہنسِ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ہنس مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس طریقے سے یہ اس وقت کی بات ہوگی یہ بھی احتمال علماء نے بیان کیا ہے بہرحال اس کی تعین کی تحدید حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ علماء کی اشتہادات ہیں بہرحال یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ چیز ہوگی کہ مومن کے خواب کو اللہ البامل سے ثابت کرے گا اور یہ چیز مومن کے لیے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گی تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی طریقے سے انسان کا ایک دوسرے کو اپنوں کو نہ پہچاننا یعنی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے کو نہیں پہنچانیں گے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے اپنے دوستوں کو نہیں پہچانیں گے یا اس طریقے سے ان کے اپنے قریبی ہوں گے وہ ان کو نہیں پہچانیں گے یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ دنیا دار ہو جائیں گے محبت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی انسان خود گرد ہو جائے گا اسے دوسروں سے کوئی دوستی نہیں رہ جائے گی کوئی سروکار نہیں ہوگا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان اپنوں کو بھی نہیں پہچانے گا اپنوں کو بھی چھوڑ دے گا وہ اور یہ نشانی آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے خاص طور سے اگر آپ کا قریبی انسان کا قریبی اگر غریب ہے فقیر ہے تو انسان راستہ بدل لیتا ہے اس کے فون کو نہیں اٹھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے کچھ مانگیں گے یہ کچھ مطالبہ کریں گے پیسے مانگیں گے یا کوئی اور چیز مانگیں گے اس لیے انسان فون تک نہیں اٹھاتا ہے آتے ہوئے دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے یا گھر سے غائب ہو جاتا ہے یا اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہے کہہ دو گھر پر نہیں ہیں آج یہ صورت حال ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے خاص طور سے اگر رشتے دار غریب ہے مسکین اور محتاج ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی ضرورت ہی کے لیے میرے پاس آ رہا ہے اس لیے انسان اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل حدیفہ اب العمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے یعنی اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی کتنا دن باقی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے یہ علم الغیب میں سے ہے اور یہ علم اللہ ابلامی کسی کو نہیں دیا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوں گے آسمان پر سے وہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کو کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ رب العامی نے کسی کو نہیں دیا بڑی مشہور حدیث حدیث جبریل کی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی سے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی تمہبی نے فرمایا جیسے سوال کرنے والا نہیں پوچھتا جانتا ہے ایسے جسے سوال کیا جا رہا وہ بھی نہیں جانتا ہے یعنی جیسے تمہیں نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی ایسے مجھے بھی نہیں معلوم ہے تو نہ فرستوں کو معلوم ہے نہ انبیاء کو معلوم ہے نہ رسولوں کو نہ کسی کو یہ علم اللہ ارب نے کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی جب یہ نشانیاں واقع ہو جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی ساری نشانیاں تب قیامت قائم ہوگی ابھی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں جب یہ نشانیاں ختم ہو جائیں گی تو بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے تو بڑی نشانیاں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی آپ کا نشانیوں کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں نجومی قسم کے لوگ کاہن قسم کے لوگ کہ ایک ہزار سال کے بعد یا اتنے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سب بے سروپا کی باتیں بے دلیل باتیں ہیں یہ سب غیب کی باتیں ہیں ملا اربامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک اہم صفت علم الغیب وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے لہذا اللہ کے اسما اور صفات کے اندر بڑا شرک ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے بھی غیب آتا ہے مجھے بھی غیب معلوم ہے تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم عرب کے پاس ہے اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں ضرور بتاؤں گا پھر آپ نے اس کی نشانیاں بتائیں بہت ساری نشانیاں بتائیں اس حدیث کے اندر کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں ایک دو نشانی باقی اور حدیثوں کے اندر نشانیاں آپ نے بتائیں نشانوں کا ذکر ہی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس لیے ایک حدیث میں کچھ نشانیاں ہیں دوسری حدیث کے اندر کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں لہذا تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی نشانیاں ایسا نہیں کہ انسان ایک حدیث کو لے لے اور کہیں اتنی ہی نشانیاں باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دے تو یہ کیا ہے یہ گمراہی دلالت ہے اسلام یا یہ ایک حدیث کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کیسور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں اور آپ کی ساری سنتوں اور آپ کے سارے فرمودات اور فرمان اور احکامات کا نام ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نشانیاں ضرور تمہیں بتاؤں گا پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے فتنا اور حرج ہوگا لوگوں نے کہا فتنا تو ہم جانتے ہیں فتنے کے معنی ہوتے آزمائش ہیں تو وہ کہتے کہ ہم جانتے ہیں کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے لیکن حرج کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا حبشا کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں حرض معنی قتل کرنا یعنی ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں جسے قتل کیا جائے گا اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم پر قتل کیا جا رہا ہے قتل عام ہو جائے گا سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور معمولی معمولی باتوں پر لوگ لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیں گے آج دیکھیے بہت سارے ملکوں کی صورتحال حال یہی ہے ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھیے انسان سفر کرتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے بھیڑ آتی اسے قتل کر دیتی ہے لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں ابھی روس اور کیا نام ہے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے اندر اس سے پہلے کتنی جنگیں ہوئی آپ دیکھیے اے مسلمان ملکوں پر کس طریقے سے دشمنوں نے حملہ کیا قتل کیا کتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو یہ قتل عام ہو جائے گا خوب قتل کیا جائے گا یہ ملکی سطح پر بھی ہوگا اجتماعی سطح پر بھی ہوگا انفرادی سطح پر بھی ہوگا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کیا میاں بیوی بی کا اختلاف ہو گیا شوہر نے بیوی بی کو مار دیا یا بیوی بی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا یا اس طریقے سے دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا دونوں میں ان س... میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا کسی نے کسی کو قرض دیا تھا قرض واپس نہیں کیا معمولی قرض چند روپیے یا ہزار دو ہزار دس بیس ہزار روپیے نہیں دیا غصے میں آ کر کے اس کو اس نے قتل کر دیا تو آج قتل بہت عام ہو گیا ہے بہت عام ہو گیا معمولی معمولی باتوں پر لوگ انسان کو قتل کر دیتے اتنا خون سستا ہو گیا آج پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا گاجر مولی سے سبزی اور ترکاری سے بھی زیادہ انسان کے خون کی جو ہے ارزانیں ہوگئی خاص طور سے مسلمان کے خون کی خاص طور سے مسلمان کے خون کی تو قتل عام ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں نہ مقتول جسے قتل کیا جائے گا اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا تو آپ فرماتے یہ حرج ہوگا اور حرض کے معنی قتل لوگوں میں اجنبیت آ جائے گی صورتحال یہ ہو جائے گی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا خاص طور سے اپنے قریبی لوگوں کو انسان نہیں پہچانے گا عام کی بات تو دور کی ہے اپنے لوگوں کو انسان پہچاننا بھول جائے گا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو یہ نشانی بھی آج کے اس دور میں پوری ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا خاص طور سے اگر ہمارا رشتہ دار غریب ہے تو ہم اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں خاص معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر جن سے خون کا رشتہ ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اجالے میں تو ہر انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے لیکن جب انسان پریشانی اور مصیبت میں آتا ہے تو انسان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جیسے سورج ڈوبتے ہی انسان کا سایہ اسے چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی آج بہت سارے لوگ پریشانی اور مصیبت میں اپنے دوست احباب کو اپنے رشتے داروں کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے لوگوں کو جن کا ان سے خون سے رشتہ ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ چیز آج عام ہو گئی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے اپنے رشتے داروں کو نہیں پہچانتا ہے تو یہ بھی قیامت کے نشانی ہے جو آج پوری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری خامیوں کو دور کرے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے خون کے ہماری عزت کے حفاظ فرمائے سارے انسانوں کی عزتوں کی اور مال کی جان کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے اور اللہ ابامن ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی اللہ رب الامن ہم کو توفیق دے کیونکہ حقوق العباد بہت اہم ہیں اللہ تعالیٰ ان حقوق کو نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا شرک کے علاوہ لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے لا محالہ انسان کو بدلہ دینا ہی پڑے گا اس لیے ہمیں حقوق الباد ادا کرنے پر بھی ہمیں اس پر اس کی خاص نظر ہونی چاہیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں اپنے لوگوں کا ہم حق تو نہیں مارتے ہیں ظلم تو نہیں کرتے ہیں کسی کا حق تو نہیں کھاتے کسی کا حق تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں دیتے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کیونکہ بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے امین و اللہ علب محمد والین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ